میں کتاب کے موٹے موٹے ورق پلٹ رہا تھا ایک ہزار سال پرانی عربی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی ناکامی پر خود ہی مسکرا رہا تھا اچانک ایک ورق کے بیچوں بیچ بڑا سا بالکل گول سوراخ نظر آیا سفے کے وسط میں سوراخ کا کیا کام اور سوراخ بھی اتنا پرانا کہ کاتب لکھتے لکھتے جب اس جگہ پہنچا تو اس بڑے سے سوراخ کو پلاگ کر نکل گیا اور آگے لکھنا شروع کر دیا کسی نے کہا, اس جگہ ہرن کی ناف تھی سن 412 ہجری میں امام مالک کی یہ ہرن کی کھال پر لکھی گئی تھی اور پنجاب یونیورسٹی کے کتب خانے میں یہی سب سے قدیم کتاب تھی کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا گویا پیدا ہی نہیں ہوا اور میں بڑے ادب سے اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ جس نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا کتب خانہ نہیں دیکھا گویا ان پڑھ رہا لاہور کی اور علم و حکمت کی باتیں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو شاید ہی کبھی ختم ہوں کیسا گہوارہ رہا ہے تعلیم اور دانش کا اور کیسی آماج گہ بنا ہے ادب کی اور شعر و شاعری کی ابھی کچھ روز ہوئے ڈاکٹر عاشق حسین بٹال اپنے زمانے کے لاہور کی اور اس وقت کے اہل علم اور اہل ادب کی باتیں کر رہے تھے ان کی زبان پر اتنے بہت سے نام آئے کہ تصویر چھوٹی پڑ گئی دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی ہے ستمبر 1949 میں اس سے پہلے جو سات آٹھ سال کا عرصہ گزرا ہے وہ علم و ادب کی ترقی کے دوار سے لاہور کا سب سے روشن اور زرخیز اور بھرپور دور تھا پھر وہ دور نہیں آیا دوبارہ لاہور کے رینٹنل کالج میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال پروفیسر شیخ محمد شفیع حافظ محمود شیرانی اختر شیرانی کے والد گورنمنٹ کالج میں بخاری پترس اور پھر اقبال خود اور اس کے علاوہ مولا ظفر علی خان ہندو میں لاجپت رائے اور پھر ہندو شورا کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو لوک چند نہروم بیلا فتستہ پرشاد نانک چنداز، اور ادے سنگھ شائق کرپال سنگھ بیدار سوہن لال سائر، بے ہندو شعرا تھے اردو لکھنے والے میں کرشن چندر وغیرہ نئے پیدا ہو رہے تھے اوپندر ناتھ اشک اور نریندر ناتھ سیٹھ وغیرہ کھنیہ لال کپور یہ سب اردو لکھتے تھے سیاست کی اور بات ہے لیکن اس وقت میں ہندی کا چرچہ تھا نہ بنگالی کا نہ پنجابی کا چرچا تھا اردو چلتی تھے۔ ڈاکٹر آشق حسین بٹالوی ایسے لوگوں کے شہر میں علم خوب خوب پھلا پھولا کتب خانوں کی الماریاں دیکھتے دیکھتے بھرنے لگیں اور حقیقت یہ ہے کہ لائبریریاں ابل پڑیں اس وقت لاہور میں تین بڑے کتب خانے ہیں پنجاب پبلک لائبریری جسے قائم ہوئے اب سو برس ہونے ہی والے ہیں پنجاب یونیورسٹی لائبریری سن بیاسی میں جس کی عمر کے سو سال پورے ہوئے اور سردار دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری جو ہے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک باشندے کی ایسی شاندار یادگار ہے کہ جس سے اس کا نام بھی زندہ ہے اور علم کو پھیلانے کی اس کی تمنا بھی اور اب ایک چوتھا مینار بلند ہو رہا ہے لاہور کے باغ جنہ میں قائد اعظم لائبریری قائم ہو رہی ہے یہ جدید کتب خانہ ہوگا جو نئے دور کے نئے تقاضے پورے کرے گا مگر اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اہل نظر نئے نئے کتب خانے تعمیر کر رہے ہیں یقیناً بڑی اچھی علامت ہے لیکن کیا موجودہ کتب خانوں کو ٹھہتی ہوئی عمارتوں اندھیرے کمروں سیلے ہوئے تہخانوں سے نکالا جانا زیادہ ضروری نہیں ایک ایک صدی تک تاریکی میں ڈوبی ہوئی کتابوں کو جدید برقی روشنی دکھانا اور موسم کے اثرات سے محفوظ ایئر کنڈیشن کمروں میں محفوظ کرنا زیادہ اہم نہیں پنجاب پبلک لائبریری کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے ایک چھوٹے سے پاکٹ کیلکولیٹر کی ضرورت تھی پورے دو سال تک خطوں کتابت کی گئی تب کہیں سن اکیاسی کے آخر میں ایک جی بی سائز کیلکولیٹر نصیب ہوا اب اسی پر حساب لگایا جائے تو پتا چلے گا کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش میں کام کے جتنے گھنٹے صرف ہوئے صرف اتنے گھنٹوں کی اجرت میں ایک گاڑی بھر کر کیلکولیٹر فراہم کیے جا سکتے تھے پنجاب پبلک لائبریری کا قصہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کے آخری بیس پچیس برسوں میں انگریزوں نے برے صغیر کے دو بازو میں ایک ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ ایک کتب خانہ کلکتے میں قائم ہوا جو امپیریل لائبریری کہلایا اور دوسرا کتب خانہ لاہور میں شاہ جہاں کے گورنر وزیر علی خان کی تعمیر کی ہوئی نہایت دیدہ زیب دری میں قائم ہوا کلکتے کی لائبریری اب ہندوستان کی قومی لائبریری ہے اور ملک میں چھپنے والی ہر کتاب کی ایک جلد وہاں پہنچانا لازمی ہے اس کے برعکس لاہور کی بارہ دری پر تاریکی سیلن مچھروں اور چمگادڑوں کا تسلط ہو گیا چنانچہ کتب خانے کو اس میں سے نکال کر بہتر عمارتوں میں بسا دیا گیا کہتے ہیں کہ سن اکیاسی میں کسی کو خیال آیا کہ کتابوں کو شمار کیا جائے رجسٹر میں سوا دو لاکھ کتابوں کا اندراج تھا مگر الماریوں میں رکھی ہوئی کتابیں گنی گئیں تو وہ چوہتر ہزار کم تھیں وقت کے ہاتھوں اردو کی پندرہ ہزار اور انگریزی کی گیارہ ہزار کتابیں ضائع ہو چکی تھیں تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے ہنگاموں کے دوران جو خزانہ ہاتھ سے جاتا رہا اس پر تو اب صبر کر لینا ہی بہتر ہوگا لیکن مثال کے طور پر ممتاز حسین صاحب نے اپنی بیٹی رفت سلطانہ کی یاد میں ٹرسٹ قائم کر کے لائبریری کو آٹھ سے بھی زیادہ کتابیں دی تھیں ان میں سے تقریباً چھ سو لاپتہ ہیں لوگ اول تو مطالعے کے لیے آتے ہی نہیں آتے ہیں اور کتابیں گھر لے جاتے ہیں تو پھر انہیں واپس نہیں لوٹاتے صرف دس برسوں میں پونے دو ہزار کتابیں یوں جاتی رہیں ایک بہت مشہور صحافی اور ادیب ہٹلر کی سوانے اپنے گھر لے گئے جو دو جلدوں میں تھی انہوں نے پہلی جلد پورے دس سال بعد لوٹائی اور دوسری سے وہ بالکل ہی انکاری ہیں ان تمام باتوں کے باوجود پنجاب پبلک لائبریری کی فہرستوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو انگریزی اردو عربی اور فارسی کی بے مثال مطبوع کتابیں موجود ہیں صرف اسلامیات کے موضوع پر وہاں چھ ہزار کتابیں جمع ہیں مشرق علوم کی جن کتابوں کا فہرست میں اندراج نہیں ان کی تعداد چار سے زیادہ ہے پھر کتب خانے کا وہ شعبہ جو بیت القرآن کہلاتا ہے اس میں قرآن اور تفسیر کے تقریباً تین ہزار ایسے نسخے جمع ہیں کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے اس کے علاوہ وہاں سنسکرت گرمکھی اور ہندی کتابوں کا کافی بڑا ذخیرہ ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریباً اٹھارہ سو کتابیں ہیں جن میں اردو فارسی اور عربی کے علاوہ پنجابی ہندی کشمیری ترکی پشتو سنسکرت اور گرمکھی کے مخطوطے بھی شامل ہیں پنجاب پبلک لائبریری چونکہ قدیم ہے اس لیے اس میں پرانے اخباروں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے مگر ان پر بھی بڑا سانحہ گزرا ہے مثلا اخبار زمیندار میں نے بہت ڈھونڈا کہیں نظر نہ آیا لوگ کہتے ہیں کہ کبھی موجود تھا اور بڑی آن سے تھا ایک اور دولت جو اس خزانے میں موجود ہے وہ لاہور کے تاریخی اخبار پیسہ اخبار کی فائلیں ہیں کہتے ہیں کہ کبھی یہاں پیسہ اخبار کا ایک ایک شمارہ محفوظ تھا اب پورے پورے برس کی فائلیں لاپتا ہیں لاہور کے اس کتب خانے کی بنیادیں بہت شاندار ہیں انہی بنیادوں پر ویسی ہی شاندار عمارت کھڑی کر لی جاتی تو باغ جنہ میں نئے کتب خانے کے قیام سے کہیں بڑا کارنامہ ہوتا ہاں تو بات شروع ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی لائبریری سے جہاں اس وقت تین لاکھ کتابیں ہیں انگریزی کو چھوڑ کر دوسری زبانوں میں وہاں اسی ہزار چھپی ہوئی کتابیں ہیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کا حال یہ ہے کہ عربی فارسی اردو پنجابی پشتو وغیرہ کی دس ہزار اور دیوناگری رسم الخط میں وہاں آٹھ ہزار مختوط ہیں کئی کتابیں تار کے پتوں پر لکھی گئی ہیں اور ہرن کی کھال پر لکھی ہوئی چار سو بارہ ہجری کی فقہ امام مالک کا احوال تو آپ سن ہی چکے ہیں یہ کتب خانہ یقینا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں بالکل نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے لاہور کا تیسرا بڑا کتب خانہ وہ ہے جس کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے ہی آج بھی سب سے پہلے ایک خوش شکل وجیح اور شاندار شخص کے سنگ مرمر کے مجسمے سے ملاقات ہوتی ہے جو یوں تو بالکل صحیح سلامت ہے صرف آنکھوں کی پتلیاں غائب ہیں یہ سردار دیال سنگھ ہیں جن کی بڑی تمنا تھی کہ لاہور میں ایک شاندار کالج اور ایک کتب خانہ قائم کریں یہ بھی شاید نیک نیتی کا صلاح ہے کہ تاریخ کے دھاروں کے رخ بدلے گئے مگر دیال سنگھ کا کالج اور کتب خانہ بھی زندہ ہے اور خود ان کا نام بھی اس وقت کی شاندار سڑک نسبت روڈ پر یہ کتب خانہ سردار صاحب کی وفات کے پورے تیس سال بعد قائم ہوا تھا مگر برے صغیر تقسیم ہوا تو اس کے تمام ٹرسٹی جو غیر مسلم تھے اسے بند کر کے ہندوستان چلے گئے اور یہ شاندار کتب خانہ پورے پندرہ سال بند پڑا رہا بلکہ اس دوران ہندوستان سے آئے ہوئے بے گھر پناہ گزینوں نے اس میں رہائش اختیار کر لی اور اب تصور کیا جا سکتا ہے کہ کتب کے اندر روزانہ دو وقت چولہا جلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہوگا کہتے ہیں کہ پندرہ سال بعد جب دیال سنگھ لائبریری دوبارہ کھولی گئی تو اس کی کتابیں الماریوں میں کم اور فرش پر زیادہ تھیں اور ان کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا تھا مگر اب خوش قسمتی سے یہ کتب خانہ مرکزی حکومت کی مذہبی اور اقلیتی امور کی وزارت کی نگرانی میں ہے چنانچہ کتب خانے میں زندگی کی نئی لہر دوڑی ہے یہاں مطالعے کے لیے آنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی پھر کسی کو خیال آیا تو اسکولوں اور کالجوں کی دلسی کتابوں کا بہت بڑا شعبہ کھول دیا گیا چنانچہ اب یہ کتب خانہ طالب علموں سے بھرا رہتا ہے دیال سنگ لائبریری میں کتابوں کی تعداد چالیس ہزار سے بڑھ کر اب سوا لاکھ ہو گئی ہے اور ایک ہزار کے قریب قلمی نسخے ہیں جن کی تفصیلی فہرست چار جلدوں میں چھاپی گئی ہے دیال سنگ لائبریری پرانی اور نایاب کتابیں دوبارہ چھاپ رہی ہے چنانچہ حیدرآباد کے مشہور جریدے اسلامی کلچر کے قدیم شماروں کی نئی اشاعت شروع ہو گئی ہے جو تیس جلدوں میں پھیلا ہوا اسلامی ثقافت پر پورا انسائکلوپیڈیا ہوگا لائبریری میں شعبہ تحقیق موجود ہے جو اسلامی موضوعات پر تحقیق کر رہا ہے اور اس نے اسلام کا قانون شہادت کے عنوان سے نئی کتاب شائع کی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں لائبریری کے فن کی تربیت شروع کی گئی ہے جس میں انڈر گریجویٹ نوجوان 6 ماہ کا کورس مکمل کر کے سرٹیفکیٹ پاتے ہیں اس قسم کے اب تک سولہ سے زیادہ کورس ہو چکے ہیں کتب خانے کی شان یہی ہے کہ وہ زندہ ہو جیتا جاگتا ہو متحرک ہو اور فعال ہو وہ کسی نکڑ پر بنی ہوئی عمارت نہ ہو کہ صرف ضرورت مند چل کر وہاں آئیں بلکہ وہ خود چل کر جائے اور تاریک ذہنوں میں علم کی لو اونچی کرے اور شکر ہے کہ لاہور میں یہ روایت جاگ اٹھی ہے